رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو آر ایس یو این غلطی کرتا تم نے ضرور غلطی کرنے والوں کو پکڑنا ہے اس کو پکڑا جو غلطی کرتا ہی نہیں رہا نہیں جناب میں نے تین چار حوالے دیے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 کہنے لگے کہ بادشاہ وقت کو یا حکمران وقت کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا جو بھی جی چاہے کر دے قتل کر دے تب بھی موعب. کوئی خدا نہ نخواستہ برائی کا ارتقام کرے تب بھی اس پہ کوئی حد تاری بادشاہ ہم نے کہا یہ بٹو صاحب کو بچانے کے لیے بتاوا نافذ کرنا چاہتے ہیں ملوم ایسا نہیں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 اس سے بڑا وجود کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا جو ممبر کا تشریف فرما بس ہے صحابہ کا جم دکھا ہے تم بھی دلیل لاؤ ہم بھی دلیل لائے صحابہ بیٹھے کائنات کا امام ارشاد کرتا ہوں لوگوں میں نے لمبا عرصہ تم نے بولا کئی سال کی نبوت کی عمر رسالت کی پیغمبری کی امامت کی قیادت کی سلطان بھی تھا قائد بھی تھا میرے لشکر بھی تھا میرے کارواں بھی تھا قاضی بھی تھا ملوث بھی تھا مکمل بھی تھا ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی صحابہ کی سستیاں آتا ہے کائنات ارشاد سمجھ لوگوں سنو میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اگر میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو دنیا میں بدلہ لے لے قیامت کے دن دھاوا دائر نہ کرے تم حکمران ہو یہاں شہنشاہوں کا شہنشاہ خلاطین کا امام کائنات کا کونین کا سید سکلین کا تاجدار اپنے آپ کو قانون سے مابرا نہیں سمجھتا فرمایا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 جو شہنشاہ کائنات کو کہتا ہے رحمت اللہ عالمی کو کہ انہوں نے تکلیف پہنچائی اٹھا اور تمہاری زبانے میں کبل آؤ مالیت خا کی بات آئی ہے تو واقعہ سنؤ حضرت یعنی ان سے فرماتے ہیں سب کہو رضی اللہ ہو تالاب ہو آکا کی دس برس خدمت کی دس برس چاکری کی دس برس نوکری کی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 تم کہو بادشاہ نے کہا آقا جب نے مجھے مارا میرے جسم پہ کپڑا تھا میرے جسم پہ کپڑا نہ تھا میرے آقا بھی اپنے کرتا مبارک کو اٹھا دیا تم بھی محمد تو اسی طرح ننگے بدن مار لو جس طرح میں نے تمہیں ننگے بدن مارا وہ لگتا ہوا آیا چھڑی ٹھیکی اپنے ہوش حضور کے جسمیات ہر پہ رکھ لیے چومتے ہوئے کہا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 اور آپ نے چادر زہرا کا سہارا لے کر ابو سفیان کے پوتے کی گدھائی کی تم نوٹی کسی کے نام کی فتوا کسی کا نام ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں میں آبرو اگر ملی ہے کائنات کے مسلمانوں کو تو محمد کے اس میں گرامی سرور کائنات کی داتیا پر آئی انہوں نے کائنات کو رائے ہدایت دکھلایا ہمیں آبرو ملی بگر نہ آج ہم بھی کسی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 نہ ہماری کسی فران کے سامنے چکے نہ ڈھیری کے سامنے چکے تمہیں مبارک ہم نہ جھکائے ہمیں جھکانا آتا ہی نہیں کہنا اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرنا یہ بڑے گستاخ تھے اللہ پوچھے گا ہم کہیں گے اللہ پوچھو کیوں گستاخ بڑے گستاخ سے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 کے نہیں تھا نہیں تھا ما کن تدری مل کتاب مل ایمان کچھ رکھا نام کا مسئلہ درپیش ہوا آمنا کے گھر بچہ ہوا رب نے کہا آمینا کے گھر بچہ نہیں ہوا خاتمین نبی ہوا ہے کہا نام رکھو سوچا کیا نام رکھے کہا جس کو میں نے اپنا بنانا ہے نام بھی خود رکھنا ہے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 موت و حیات کا مالک اگر ہے تو صرف رب بے ہے اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے غنڈا گردی کی بات کبھی بھی شریفانہ بات نہیں ہوتی ہے کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہو مسئلے کے اختلاف رکھنے والے کا حق ہے کہ شریفانہ طور پر اختلاف کرے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 کوئی بات کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے محمد کے فرمان میں نہیں ہے کعبے کے رب کی قسم اسے ماشاء اللہ کی تعید حاصل ہو ساری کائنات اس کو مان لے اہل حدیث کا فرزند اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے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 ہماری دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے اور ہم پوری کائنات کو ایک بات سنانا چاہتے ہیں کئی میرے احباپ میرے دوست ایسے ہوں گے جو مسلک کے حدیث سے وابستہ نہ ہوں گے مجھے ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسلک کے حدیث سے وابستہ ہیں میں ان سے بھی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا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 اللہ کے کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں اگر پیار کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے محمد کی پیار کی دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعوت کسی بستی کی دعوت نہیں ہماری دعوت کسی گیہو کی دعوت نہیں ہماری دعوت کسی بے کی دعوت نہیں ہم نے اس کو بڑا مانا ہے والے نے جس کو کہا بڑا فالا لک رکھ ہم نے تجھ کو بڑا بنایا ہے اور اس بڑے کے مقابلے میں کوئی ہو ایرا ہو یا گہرا ہو نتو ہو یا خیرہ ہو اس کی بات کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار اور اونچی بولو اس کی مقاب کو ہم محمد کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ہوا کریں ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ برحان کے ساتھ بات کریں ہم یہ سمجھتے ہیں شریعت سرور کائنات پہ ختم ہو گئی جو یہ کہتا ہے کہ محمد کریم کے بعد کسی اور کی بات شریعت ہے وہ سرور کائنات کی ختم نغوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوئی اس لیے کہ الحاکمین نے رحمت للعالمین کی زندگی میں کہا لکم دینکم ما علیکم تو نکم وم نعمین رسیط اے میرے نبی میں نے آج تم پہ اپنے دین کو مکمل کر دیا شریعت مکمل ہو گئی اور مکمل جائش باتی نہ ہو لوگوں ایمان سے بدلاؤ جو پیالہ پانی سے بھرا ہوا ہو اور اس میں کچھ اور پانی ڈالے جانے کی گنجائش ہو کبھی کوئی اکلوند یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیالہ مکمل بھرا ہوا ہے مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک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 کہ نبی کے زمانے کے بعد کی کہی ہوئی بات بھی دین ہے اس نے محمد کے دین کو مکمل نہیں مانا ہے صلی اللہ ہو اور جاؤ ہم کو پھانسی پہ لٹکاؤ لیا تیار نہیں ہے کریم کے دامن کو چھوڑا جا سکتا جاؤ ہم سے زیادہ شریعت کا مانگنے والا چشمے پلک نے کبھی نہ دیکھا اور شریعت کا ماننے والا وہ ہے نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں زیادتی کرے اور بولو جو نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں جو کمی کرے وہ بھی نہیں مانتا جو زیادتی کرے اس نے بھی محمد کو اپنا پیر و مرشد ہمارا عشق ہمارا عشق سن لو ہماری محبت کیسی ہے ہمارا پیار کیسا ہے آج بات ہو جائے میں نے بات بتلا دینا چاہتا ہوں ہماری محبت ہرجائی نہیں ہے ہمارا پیار ہرجائی نہیں کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا ہم نے تو مدینے والے کو دیکھا اس کے بعد اب کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی وا سم کا لم تد تو ہے لم تلے دن نساؤ خلکھتا مبران من کل دن کان کا کد خلکتا کما تشاؤ اس لیے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 دل میں بسایا ہے تو مدینے والے کو اس کو جس کے بارے میں حسان ابن سابت میں کہا تھا کہ آسنم ان کلم, کلم تلاج ملک تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی مانے نے جنا ہی نہیں اور تجھ سے حصول وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آقا آگا حسن کی کیا تعریف کروں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش میں روزے ازل میں تو رب کی بار کا ہمیں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ رب مجھ کو ایسا بناتا جا تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا کوئی ایسا, کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ ہماری نکاحوں میں کوئی نہیں جچتا ہم نے مانا ہے تو اس کو جانا ہے تو کو دل میں بسایا ہے تو اس کو اور کسی کی سنت کو سینے سے لگایا ہے تو اس کی تمہیں دیکھ کے مان لے کہ تم نے بل پیش کیا جا شریت آجیز شریعت بل آز کوئی اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کو نہ مانے اور کئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب محمد کے بعد شریعت کو مکمل نہ مانے جس چل کے اندر یہ کہا جائے کہ آج کی قومی اسمبلی کے ممبر جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے تم اس کو مان لو احسان الہی ظہیر اس کو ماننے کے لیے تیار اور یہ قومی اسمبلی ساری کائنات کی اسمبلیاں اکٹھی ہو جائے محمد کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے سب کی بات مل کے بھی محمد کے دین کا حصہ بن سکتی اونچی بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی ہاتھ اٹھا کے بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی نہیں بن سکتی کم کہتے ہو کی بات مان لو ملانوں کی بات مان لو قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو جاؤ نہ سیاح کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں مجھ کو منوانا ہے مجھ کو منوانا ہے رب کا قرآن لے کے آؤ محمد کا فرمان لے کے آؤ والے کا قرآن لا مدینے والے کا فرمان لا اور آج اور ہم ہم کو ڈراتے ہو اور جن کی ماں نے ان کو گردی دیتے ہوئے منت یہ مانی تھی اللہ تیرے نام پہ جنا تیری راہ میں بات